بسم اللہ رحم کل ہلکا فرون اب ابلا تم اب نم آبد تم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میں بے حد رحم کرنے والا ہے اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافروں میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے محمد بن اسحاق نے سعید بن مینا سے روایت کی ہے کہ ولید بن مغیرہ آس بن وائل اسود بن المطلب اور امیہ بن خلف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا اے محمد آؤ ہم تمہارے معبود کی پرستش کریں اور تم ہمارے معبودوں کی پرستش کرو تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قلیہ حل کا فرون نازل فرمائی ایک روایت میں ہے کہ یہ صورت اور صورت الزمر کی آیات چونسٹھ پینسٹھ اور چھیاسٹھ قل أفغير اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے نبی آپ ان کافروں سے جو آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کی پرستش کیجئے اور وہ آپ کے معبود کی عبادت کریں کہہ دیجئے کہ میں اس وقت ہرگز تمہارے معبودوں کی پرستش نہیں کروں گا اور نہ تم میرے اللہ کی پرستش کرو گے تمہارے بارے میں اللہ کا ایسا ہی فیصلہ ہے اور میں مستقبل میں بھی ہرگز تمہارے معبودوں کی پرستش نہیں کروں گا اور نہ تم میرے اللہ کی مستقبل میں پرستش کرو گی اس لیے کہ میرے رب کا تمہارے بارے میں تمہاری نیت اور عمل کے فساد کے سبب یہی فیصلہ ہے کہ تمہاری موت کفر پر ہو تاکہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ ان آیات میں تکرار سے مقصود تاکید ہے تاکہ جن کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کی پرستش کا مشورہ دیا تھا وہ قطعی طور پر اس بات سے نامید ہو جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کی عبادت کریں گے حافظ ابن کثیر نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ لا اعبد ما تعبدون سے مراد فعل کی نفی ہے اس لیے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے اور ولا انا عابد ما عبدتم سے مراد بتوں کی عبادت کو قبول کرنے کی قطعی نفی ہے اس لیے کہ جملہ اسمیہ کے ذریعے نفی زیادہ قوی اور مؤقد ہوتی ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی عبادت واقع ہونے کی نفی کر دی اور کسی بھی صورت میں اس کے امکان کی بھی نفی کر دی آخری آیت لکم دین و میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں کے ایمان لانے سے قطعی طور پر نامید کر دیا ہے جن کے ایمان لانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش رکھتے تھے اور ان کافروں کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کی پرستش کا مشورہ دیا تھا اس بات سے قطعی طور پر ناامید بنا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فاسد و باطل رائے کو مان کر کبھی ان کے بتوں کی پرستش کریں گے چنانچہ وہ مشرقین جنہوں نے آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کو بتوں کی پرستش کا مشورہ دیا سب کی موت کفر پر ہوئی کوئی میدان بدر میں مارا گیا کوئی مکہ میں ہی حالت کفر میں ہلاک ہوا اور اللہ کی بات ان کے بارے میں صادق ہوئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے